مدنی چینل کے ناظرین یہاں کے حاضرین الحمد ایک تاریخی سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں ذوق نات سیزن فائیو چل رہا ہے اس سے پہلے چار مقابلے ہو چکے ہیں ہمارے ماہے سفر اور کی آمد پر الحمد للہ فیضان اعلیٰ عزت کے ساتھ مدنی چینل کا یہ ایک زبردست سلسلہ بھی پیش کیا جاتا ہے جس میں صرف اور صرف اشعار کی بنیاد پر ایک بہت زبردست کانٹیسٹ ہوتا ہے کئی سیگمنٹس ہوتے ہیں ابھی تو پری کوارٹر فائنل چل رہا ہے جب کوارٹر فائنل آئے گا تو کچھ اور تبدیلیاں ہوں گی آگے کے راؤنڈز میں اور نئی نئی تبدیلی آپ دیکھیں گے جن سے انشاءاللہ آپ لطف اندوز ہوں گے محظوظ ہوں گے ذوق نات مدری چینل کا ایک منفرد سلسلہ ہے جو میڈیا کی تاریخ میں شاید ایک انوکھا ہے اور الحمدللہ للہ آج یہ تیسرا مدری مقابلہ ہے اور دعوت اسلامی کے شعبہ جات میں سے اس بار ہم نے ٹیمیں بنائی ہیں بارہ ٹیمیں ہیں اور کسی ایک نے بہرحال فائنل جیتنا ہے اور دیکھیں گے وہ کون سی ٹیم ہوتی ہے ابھی تک چار مدری دو مدری مقابلے ہوئے ہیں چار ٹیمیں آئی یہاں پر اور دو ٹیمیں آگے جا چکی ہیں ٹیم تعلیم کی اور جو ٹیم جیتی تھی وہ کون سی تھی بھائی سوشل میڈیا تو مدنی چینل کی ٹیم اور مدنی نامات والے یہ اب پینڈنگ میں ہیں ابھی کوئی پہلے راؤنڈ میں شروع میں فیصلہ نہیں ہوگا کہ کون باہر چلا گیا بلکہ آخر میں آخری دن فیصلہ ہوگا جب چھ مقابلے ہو جائیں گے تو جو کوئی سی دو ٹیمیں ہوں گی جنہوں نے زیادہ پوائنٹس لیے ہوں گے پھر بھی ہار گئے وہ لوگ دوبارہ واپس آ جائیں گے اگلے مرحلے میں اور اس کے علاوہ چار ٹیموں کو ایلیمینیٹ کیا جائے گا وہ ہم سے رخصت ہوں گے انہیں ان پیارے پیارے توحفے پیش کریں گے لیکن اس میں ابھی وقت باقی ہے آج جو ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست پیارے پیارے مبلغین ناطخ اور اپنے شعبے کے ماہرین موجود ہیں مجلس مدنی کافلہ کے اسلامی بھائی ہیں شعبہ آئی ٹی کے پروفیشنلز یہاں موجود ہیں جو ماشاءاللہ اللہ ہماری ویب سائٹس کو بھی چلا رہے ہیں ہمارے دیگر ایپس کو بھی چلا رہے ہیں اور آج دیکھیں گے کہ ذوق ناد کو کس طرح یہ چلاتے ہیں ہمارے بہت پیارے پیارے نافقاں بھی ان میں موجود ہیں ہمارے غلام نبی بھائی اور ہمارے عادل بھائی ان کے ساتھ جو ہمارے اسلام پہ موجود ہیں ان کا تعارف ہم لیتے ہیں جی محمد سبتر رضا ماشاءاللہ کھانا وانا کھا کے نہیں لگتا ہے محمد عزی متاری آواز نہیں محمد عظیم یہ بھی مدنی چینل کے ناپخوا ہے لیکن اتفاق کی بات ہے کہ یہ بھی آئی ٹی کے شعبے میں ہوتے ہیں تو ناپخوا پلس شعبہ ورکر تو یہ ایک بینیفٹ ان کو مل گیا ہے تو دو مدنی چینل کے ناپخوا اس ٹیم میں ہے اور آئی ٹی کے شعبے سے دو اسلامی بھائیوں کا تعلق ہونا یہ ہم نے ٹیم میں لازمی رکھا ہے کہ جو شعبہ جس کی باری ہو اس میں سے دو اسلامی بھائی کم از کم ایک شعبے گے محمد شاکر اختاری محمد شاکر اتاری مرحبا جی محمد فرحان رضا اتاری ان کے ساتھ ہمارے غلام نبی بھائی ہیں جن کی ٹیم پچھلے سال فائنل میں فائنل تک پہنچے تھے اور فائنل آپ دل آخر نہ جیت سکے تھے آج دیکھتے ہیں کہ غلام نبی بھائی کہاں تک جاتے ہیں تیاری تو آپ نے ویسے کی ہوگی علی شان ماشاء اللہ کون سے چھ مراحل ہیں جن سے انہوں نے گزرنا ہے جو ہمارے نئے ویورز ہیں ان کے لیے ہم یہ دکھا رہے ہیں اور آپ بھی دیکھ لیجیے کن چھ مراحل سے آپ نے گزرنا ہے زیادہ پوائنٹس لینے والی ٹیم ہی آگے بڑھے گی فیصلہ کن ہیں سارے کے سارے لہذا کہیں بھی بازی ہاتھ سے جانے نہیں دینی ہے چھ مراحل کون سے ہیں آپ کی اسکرین پر موجود ہیں مدنی اشار کی تکرار درست کیجئے ایک لفظ ایک شیر نصیب آپ کا حروف تہجی اور سوچ سمجھ کر سب مرحلے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور سب میں آپ نے دھیان رکھنا ہے صرف سوچ سمجھ کر آخری مرحلے میں نہیں سب مراحل میں سوچ سمجھ کر آپ نے پڑھنا ہے آج ہم نے سوال کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی کس دن پیدا ہوئے وہ کون سا دن تھا وہ دن تھا ہفتے کا دن سٹرڈے تھا اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی کی ولادت ہوئی تھی اس کا درست جواب جن اسلامی بھائیوں نے یا دیگر ناظرین نے دیا ہے ان میں سے سلیکٹڈ بارہ کے نام ہم لیتے ہیں ان کی دلجوئی بھی ہو اور پھر ان میں سے کسی ایک کے لیے قرآن دازی بھی ہوگی انہیں بائی پوسٹ انشاءاللہ شاء تحائف ان کے گھر تک پہنچائے جائیں گے جی باپو بارہ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے نام آ چکے ہیں جن میں عبد الغفار اتاری کنری بنتے منظور احمد سمندری سردار آباد فیصل آباد بنتے احمد یارخان اطاریہ ضلع ساہی والسار اطاری گھوٹکی محمد فائد سعید اتاری جنگ بنتے سید غلام مرتضی لیاقت پور بنتے نور اتاریا بہاول پور مح... بنتے محمد یعقوب زمزم نگر حیدرآباد بنتے شمیم دنیا پور بنتے عبد الغفور اٹاریا سردار آباد فیصلہ آباد بنتے عاشق باب المدینہ کراچی اور بنتے غلام یاسین قصور ان بارہ کے درمیان انشاءاللہ شاء دازی ہوگی ہوگی اور ایک جن کا نام نکلے گا انہیں ان شاء اللہ زبل احای... زمزم نگر حیدرآباد کے لیے اور نام ہے بنتے محمد یعقوب بنت محمد یعقوب کو انشاءاللہ تحائف پیش کیے جائیں گے یہ لے کر جائیں ماشاء اللہ آپ بھی ذوق نات دیکھنے آئیے مدری چینل کے ناظرین ہمارے جو ویورز ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے یوزرز ہیں ان سے بھی آج رائے لی گئی جیسا کہ ہر مقابلے سے پہلے لی جاتی ہے ایک پول کروایا جاتا ہے دونوں ٹیموں کے اسلامی بھائیوں کے لیے کہ آپ کی کیا رائے ہے کون آج جیت کر گھر جائے گا تو آپ کی رائے کیسی کیسے درست ہوتی ہے کہ نہیں وہ تو آخر میں فیصلہ ہوگا لیکن ناظرین نے کن کو اپنے زیادہ رائے سے نوازا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مجلس آئی ٹی اور مجلس مدنی کافلا 27 پرسن جو ہے وہ 27 پرسن کس کے لیے مجلس مدنی کافلا سے نیچے لکھا ہے اور 73 پرسن پرسینٹ آئی ٹی والوں کے لیے آئی ٹی والوں کو اب ان کا بھرم بھی رکھنا ہوگا ٹھیک ہے مدری چینل کے ناظرین ہم روزانہ آپ کی امیجز بھی پیش کرتے ہیں آج کچھ ہمارا ٹیکنیکل مسئلہ ہے اس کی وجہ سے ہم امیجز اب تک شو نہیں کر سکے ہیں آپ اپنی امیجز جو اعلی عزت کے مزار کی ہاتھ سے ڈرائنگ کر کے بھیجنی ہے کمپیوٹر گرافک نہ ہو بعض ہمیں کمپیوٹر گرافک کی بھیج رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ ہینڈ میڈ ہے تو ہینڈ میڈ جو ہے وہ آپ اگر کیونکہ ہمارے پاس ایسے ٹیکنیکل موجود ہیں کہ جو سمجھ جاتے ہیں کہ آپ نے کیسے بنائی ہے الحمدللہ پورا مدری چینل چل رہا ہے پلس سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے اور پھر آئی ٹی بھی چل رہی ہے تو یہ لوگ بتا دیتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ سے بنایا ہے کہ کیسے بنایا تو آپ برائے مہربانی جھوٹ نہ بولیں ہاتھ سے بنا کر بھیجیں مرحبا نہیں بھیج سکتے کوئی بات نہیں مدنی چینل آپ ہی کا ہے آپ کو دھڑی ہے کہ آپ آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کا ہی ہے سب کچھ لیکن خیانت نہیں کرنی ہے اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی کا مزار شریف بنا کر بھیجی اب انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آن ایئر کرنے کی کوشش کریں گے روزانہ ایک امیج سلیکٹ ہوگی اور پچیس سفر میں ان پچیس, پچیس سفر کی تاریخ کو ان پچیس میں مقابلہ ہوگا کسی ایک کو بلاخر انشاء انعامات سے نوازا جائے گا ان شاء اللہ مدنی مقابلہ شروع کرتے ہیں آپ سب تیار ہیں کافی تمید ہو گئی اب مدنی مقابلہ شروع کرتے ہیں پہلا مرحلہ مدنی اشار کی تکرار فلو الحبیب صلی اللہ محمد صلی اللہ کیا مدنی اشار کی تکرار میں کیا ہوتا ہے ایک تقرار ہوتی ہے دونوں طرف کی ٹیموں کے درمیان ایک شعر میں پڑوں گا اس کے دوسرے مصرے کے پہلے حرف سے آپ نے شعر پڑھنا ہے عام طور پر بیت بازی میں اس طرح نہیں ہوتا آخری حرف سے شعر سنانا ہوتا ہے شعر صرف نعتوں کے ہوں گے ہم دو استغاثے کے ہوں گے منقبتوں کے ہوں گے ہمارے یہاں اشقیا فسکیا اُلٹے سیدھے شعر نہیں پڑھے جاتے الحمد للہ اللہ اور رسول کی محبت میں ڈوبے ہوئے شعر ہی سنائے جائیں گے اللہ اس طرح کیا بڑھے گا بڑھے گا ذوق نات بڑھے گا آپ نے کہنا ہے اس سوال کے جواب میں کیا بڑھے گا ذوق نات بڑھے گا ذوق نات بڑھے گا تو انشاءاللہ اس کے رسول میں بھی اضافہ ہوگا پہلا شعر پڑھتا ہوں آپ تیار ہیں ٹھیک ہے یہ ذرا مشکل ہو گیا ہے کہ پہلے دوسرے مصرے کے پہلے حد سے شعر سنانا ہے دیکھتے ہیں کیسی تیاری ہے شعر ہے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کرے تیبہ کی سیر تین سین سے شیرے گلشن کون دیکھے دشتے تہبہ چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر در سن سن تمہارا چھوڑ کر سین سوئے جنت تین منٹ کے اندر عوالا عوالا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی سین بڑی جلدی آپ کو سین سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سبحان اللہ ذرا بلند آواز ہر شیر پر سبحان اللہ کی سدائیں ہونی چاہیے ہاتھ سے شیر پڑیں گے ہے سے ہے ہوائیں مہکی مہکی تو فضائیں مشک بار ذرہ ذرہ ہے مدینے کا یقینا نور بار ذرہ ذرہ ہے مدینے کا یقینا نور بار رے جرکر ذرے جڑ تیری پیزاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے تاجے سر بنتے ہیں سیاروں کے سبحان اللہ تو مدینے کے کوہسار کو بھی خط کو خواشا کو خار کو بھی ذرے ذرے پہ آنکھیں جما کر تو سلام میرا رو رو کے تو سلام ان سے رو رو کہنا تو سلام ان سے امیر علیہ سمت نے ان اشار کو بدل دیا ہے پھر زال آج لگتا ہے آپ کو زال میں یہ پھسا لیں گے ایک منٹ چو سیکنڈ رہتا کی آگوش میں نور ہے یہ مگر آشکارا مدینے میں ہے سارا عالم تجلی جلدی صحیح لیکن ایک عالم آرام مدینے میں ہے اللہ سارا عالم تین سرور کہوں کے مالک و مورا کہ ڈرے میں بھائی خیریت ہے نا سب باغے با بد ہیں تو آپ کہیں برے ہیں تو آپ کے ٹکڑوں سے تو یہیں رخ کدھر کریں اس شیر کو درست کریں بد ہیں تو آپ کہیں بھلے ہیں تو آپ بھلے ہیں تو آپ ٹکڑوں نے برے کہا بد اور برے میں کیا فرق ہے دونوں ایک ہی بات ہو بھلے ہیں تو آپ کے ماشاءاللہ اللہ ٹکڑوں ٹی پہ پہلی بار شیر آئے شاید ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی مہکی مہکی فضا اب لائیے آپ لائیے مہکی مہکی میم میں <سؤال> <سؤال> جو یوں مدینے جاتا تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کرنا آتا تو کچھ اور کچھ اور بات ہوتی سبحان جی کاش لب پر میرے رہے جاری ذکر آٹھوں پہر تیرا یار ذکر آٹھ پہر تیرا یار افضال فورٹی سکس سیکنڈ باقی ہے پچھایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے نور سے سب فضا اس کی معمور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے کیا بات, بات ہے سبحان اللہ نون پھر آ گیا نجم نام محمد زبان پر رہے ذکر ہوتا رہے سانس چلتا رہے آل سبحان اللہ آل پھر زال آ گیا ستائیس سیکنڈ باقی ہیں زال چوتھا زال ہے یہ تو دو نمبر دو پوائنٹ کا یہ مدری مقابلہ ہے خدا سے جی ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو و ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے ولح ذکر حق نہیں کنجی سکر کی ہے مدری مقابلے کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے واؤ آخری واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول وقت گزر چکا وقت پورا ہوا دونوں طرف کے مدری مقابلے Uh, میں کسی کا پلہ نہیں جھکا ہے اور دونوں کو برابر برابر پوائنٹس دیے جائیں گے ایک مرحلہ پورا ہو چکا ہے آپ نے اس مرحلے کو دیکھا اب آپ گھر میں بھی اس طرح کر سکتے ہیں کبھی سفر میں جائیں تو آپ اس طرح بیت بازی اس طرح مدنی اشار کی تکرار کر سکتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے نوجوان اس کو کرتے ہیں لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اس, اس کے آشار گانوں کے اشار اللہ کفری اشار کو لے آتے ہیں آپ ایسا نہ کیجئے آپ نعتوں کے اشار کو پڑھیے ان کو یاد کیجئے ان میں لذت لیجئے انشاءاللہ اس کے رسول بھی بڑھے گا اور آپ دیکھیں گے اس میں بھی آپ کو لطف ملے گا ہم نے اپنے کبھی کبھی سفر میں کئی گھنٹوں تک بھی یہ سلسلے چلائے یو سو بابو یہ ویسے گھروں میں بھی اگر یہ سلسلہ جاری ہو جائے تو اس سے گھر میں برکتیں نازل ہوئے بالکل گھر میں برکتیں ہوں اس انداز سے نعتیں پڑی جائیں گی نا جی جی, جی, جی نعت کے اشار ہیں سبحان اللہ تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کس طرح سے پہلا مرحلہ مکمل ہوا پھر شروع کریں گے اپنا اگلا مرحلہ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے اب شروع کرتے ہیں اپنا اگلا مرحلہ بہت ہی دلچسپ بہت ہی زبردست اور ایک منفرد سلسلہ ہے اور اس میں کسی ایک نے پیچھے رہنا ہوتا ہے اس کا نام ہے درست کیجیے فلو ول الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ درست کرنا ہے کچھ کیا درست کرنا ہے ایک شیر جو آپ کو اسکرین پر دکھایا جائے گا اور اس شیر کو آپ بنائیں گے یہاں پر اپنی باری میں دونوں ٹیموں کو موقع دیا جائے گا اور یہ دونوں میں سے کوئی ایک آئیں گے اپنی باری میں ایک شیر کو مکمل کریں گے یہاں پر پزل کی صورت میں ہے یہ تو اسے جتنی جلدی یہ بنائیں گے اگلی ٹیم اس سے جلدی بنا لے گی تو انشاءاللہ انہیں پوائنٹ ملیں گے ورنہ انہیں پیچھے رہنا ہوگا کسی ایک نے تو آگے اس میں بڑھنا ہی ہے ہاں دونوں برابر وقت میں بناتے ہیں تو ایک الگ بات ہے دونوں کو برابر پوائنٹ دے دیے جائیں گے شروع کرتے ہیں ٹیم آئی ٹی سے آپ تیار ہیں ان کے لیے کون سا شیر ہے اسکرین پر دکھایا جائے گا انہیں کون سا شیر بنانا ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے سبحان اللہ شیر یاد ہے آپ کو سب کو یاد ہے کون آئیں گے اچھا آئیے آپ کے لیے یہ باکس ہے اس میں آپ کے اشار ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے مدد کر سکتے ہیں جی مدد کر سکتے ہیں آپ لوگ شیر یاد دلا کر نظر آ رہا ہے نا آپ کو اس میں مکس ہوں گے نہیں یہ بزل واقعی اس میں نہیں ہے رکھ دیجئے دیجیے ٹائم روک دیجئے ٹائم روک دیجئے یہ کچھ غلطی ہو گئی ہے آپ ادھر آ جائیے دوبارہ سے وقت چلے گا اصل میں ان کے جو فضل ہیں وہ دوسری طرف ہیں کچھ غلطی ہو گئی ہے مینجمنٹ میں کوئی بات نہیں دوبارہ سے وقت چلائیں گے اور یہ شیر جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ شعر آپ نے اس شیر کو مکمل کرنا ہے دوبارہ سے وقت چلائیں گے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے آپ لوگ دیکھ سکے میں اس لیے ہٹ جاتا ہوں بارہ سیکنڈ ہوئے ہیں انہوں نے آدھا شیر بنا لیا میرے خیال بہت تیز ہاتھ چل رہا ہے ان کا ماشاءاللہ فورٹی سکس سیکنڈ میں انہوں نے شیر مکمل کر لیا ہے ماشاء اللہ سبہر اللہ. ماشا اللہ, ماشا اللہ اب تک جس میں مقابلے ہوئے ہیں شاید سب سے اسپیڈ میں یہ شیر مل مکمل مل ہوا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان سے تیز کون کرتا ہے جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا दشت اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات ہے مدری چینل کے ناظرین 46 سیکنڈ اب آپ کو جو ہدف ملا ہے وہ ہے بہت ٹف تیار ہیں آپ لوگ 45 سیکنڈ میں آپ نے اپنا شعر مکمل کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ایک بڑا پیارا سا مدنی شعر ہوگا اور وہ شیر نہیں ہوگا شعر ہوگا آپ ڈریے نہیں ان کے لیے کون سا شعر ہے مدنی کافلہ مجلس بارہ ربی کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت بحر رسالت صاحب خلق عظیم آئیے کون آئیں گے یہ اللہ آپ کے اشار آپ کے پزل ہیں یہاں پر اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے بہت تیز ہاتھ چل رہے ہیں ان کے بیچ ہدف بہت تف ہے نا در یتیم صحیح خلقے شیر تمہارے کروا دیجیے بارہ ربی الا اول کو وہ آیا دور یتیم ماہ نبوت ماہ نبوت مہر رسالت مہر وہ رسال ماشاء ماشاءاللہ بڑی اچھی کوشش ہو رہی ہے چلے लगाए तो صحیح انہوں نے بھی شیر مکمل کر لیا ہے ففٹی فائیو سیکنڈ میں اور ہو گیا نا پورا چلے ناظرین کو دیکھنے دیں آپ کھڑے رہیں بارہ رہ گیا ابھی ایک اور رہ گیا چلو کوئی بات نہیں اب شیر مکمل کریں گے ابھی تو پوائنٹ نہیں ملیں گے فورٹی فائیو سیکنڈ میں انہوں نے پورا کرنا تھا مگر یہ نہ کر سکے بڑی اچھی کوشش کی اور بار کسی ایک میں تو پیچھے رہنا ہوتا ہے ٹیم آئی والے اس بار آگے بڑھ چکے ہیں ان کو ملیں گے پوائنٹ ان ان کے لیے سبحان اللہ کی خدا ماشاء اللہ بہت اچھے انداز میں انہوں نے کوشش کی 46 سیکنڈ میں بڑی بات ہے آپ میں سے کوئی آئے گا ان کو کوئی مات دینے کا جذبہ رکھتا ہو کوئی ایسا اسلامی بھائی جس نے اس ماہ میں تین دن کا مدنی کافلا کرنے کی نیت کی ہو ماہ سفر میں آپ کریں گے تین دن مدنی کافلا آ جائیں مجلس مدنی کافلے کے ساتھ ہی بھیج دیں اگر ہاتھوں ہاتھ جائیں تو ہاتھوں ہاتھ چلے جائیں کیا بات ہے سہان اللہ ان کا کیا نام ہے آپ کا آ جائیں عباس اختاری ان کے لیے وہ والا شیر چلاتے ہیں جو پہلے شیر چلاتا ہمارے یہ بڑے نصیب کی بات ہے جسے سے چاہ در پہ بلا لیا آپ پورا کریں گے 46 سیکنڈ میں کریں گے آتا ہے آپ کو है? چلے آپ نے ہمت کی ہے تو دیکھتے ہیں شروع کریں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے سیکنڈ چلایا جائے 45 سیکنڈ میں آپ نے نہیں کیا تو میں آپ کو روک دوں گا عباس بھائی ابھی تک تو آپ نے ایک بھی نہیں لگایا نہیں سمجھ آ رہا نصیب کی بات ہے دو لگے ہیں آپ کا وقت ختم ہونے والا ہے بھائی شیر یاد ہے آپ کو چلے آپ کا وقت جو ہے وہ بالکل اختتام پر ہے آپ اس کو رہنے دیں آپ کا نام محمد عباس محمد, محمد عباساری کہاں کے رہنے والے وال ماشاء اللہ ان کو پھر بھی توحفہ پیش کر دیتے ہیں آل انہوں نے ہمت کو کی اللہ مقدس پانیوں کا مجموعہ امام شریف کی نیت بھی کر لیں اگر مدنی قافلے کی تو کر لیے ماشاء مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ جاری رہے گا اور چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہوتا ہے ہم ہر سیگمنٹ میں حاضرین کو شامل نہیں کر سکتے آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں دیکھ دیکھتے ہیں اس مرحلے کے بعد کس کی کیا پوزیشن ہے پھر اگلے مرحلے کی طرف بڑھیں گے چار نمبر ہیں مجلس آئی ٹی کے دو نمبر ہیں مجلس مدنی کافلا کے اس طرح برتری حاصل ہو چکی ہے آئی ٹی والوں کو لیکن مدنی قافلے والے پیچھے رہنے والے نہیں ہیں مجھے اتنا تو ہے اندازہ آپ لوگوں کی محنت بھی اچھی تھی کچھ نظر آ رہا تھا پتہ چلتا تھا اب دیکھیں یہاں پر کیا ریزلٹ آتا ہے بہرحال کسی ایک نے تو پیچھے جانا ہی ہوتا ہے آئیے شروع کرتے ہیں کا اگلا مرحلہ اس کا نام ہے ایک لفظ ایک شیر فلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد مدری چینل کے ناظرین آپ کو میں کہوں کہ ایسا کوئی شعر سنائے جس میں یہ لفظ آئے تو آپ کے لیے بڑی مشکل ہوگی آپ سوچیں گے اور کافی وقت ہو سکتا ہے لیں ہو سکتا ہے فوراً آپ کے ذہن میں آئے شعر بھی ناز شریف کا ہونا چاہیے یہ ہے مقابلے کا اب ٹوئسٹ کے آپ کوئی لفظ دیں گے اور آپ انہیں وہ شعر سنائیں گے جس میں یہ لفظ آئے اب کوئی بھی لفظ ہو سکتا ہے آسان بھی ہو سکتا ہے مشکل بھی ہو سکتا ہے اعلی آزاد کے کلام کا ہو سکتا ہے امیر علیہ سنت کے کلام کا ہو سکتا ہے پچیس سیکنڈ میں جواب دینا ہے پہلے ہم لفظ دیتے تھے اب آپ خود اپنی مرضی سے دیجیے لفظ اور پھر انہیں بھی موقع ملے گا اگر آپ سے انہوں نے مشکل پوچھا تو آپ بدلہ لے لیجیے بدلے کی نیت نہ کیجیے گا اچھی اچھی نیتوں سے آئی ٹی والوں سے پہلا لفظ کیا دیں گے کا سے کاسے کا سے یہ کیا چیز ہوتی ہے کاسے والا یہ نہیں یہ تو بتا دیں کاسے کا مطلب کیا ہے کا سے بتا دوں گا پہنچائیں گے نہیں ایسا نہ دو لفظ ملا کے وہ جو کاسا ہوتا ہے مانگتے ہیں وہ نہیں کس سے کس سے کس سے تو مطلب مطلب اچھا کاسے ہاں لیکن جو ہے نا یہ کاسے جو ہے نا یہ وہی ہو جائے گا دو لفظ مل کر بنتے ہیں کس سے بھی نہیں ہے شاید وہ ہے کیسے نہیں یہ ہے اچھا چلیں میں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب سے آپ بتائیے یہ کس کلام میں کس یہ کنفیوژن دور کر دیں کہ جیسے انہوں نے ایک لفظ دیا ہے وہ کسی بھی شیر میں آتا ہو تو یہ پڑھ دیں گے تو یہ قابل قبول ہوگا نا جی جی کسی بھی شعر مطلب جو ان کے ذہن میں وہی شعر دینا ضرور کوئی بھی دے دیں کوئی بھی دیں ہمارے ذہن میں تو ایک شیر ہے لیکن یہ جو ان کے ذہن میں کوئی بھی ہو لیکن شاید یہ کسی بھی شیئر میں ایک ہی شعر ہوگا ایسا اور وہ بھی میں کچھ کچھ پہنچ گیا ہوں میرا بھی امتحان ہے سر بس اپنی سے کہوں مرا کون ہے دیر سیوا جانا اللہ اللہ انہوں نے جواب دے دیا ہے اور دوبارہ ایک بار پڑھ پڑھتے اچھا پورا نہیں پڑھا شیرا کون ہے تیرے اللہ اللہ اللہ شیر تک پہنچ گئے تھے لیکن جواب جو ہے وہ درست نہیں مانیں گے کیونکہ پہلا مشرا آپ نے نہیں پڑھا ہے اب آپ پورا کر دیجیے القل و شجوں شجوں دل زارے چنا جا زیرے چنوں پت اپنی بت میں کا سے کہوں میرا کون ہے تیرے سوا جانا پر اپنی بپت میں کا سے کہوں یعنی کس سے کہوں بھی بھی میرا کون ہے تیرے سوا جانا جواب درست نہیں مانیں گے لیکن آپ پہنچ گئے تھے اس تک سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے لیے سبحان اللہ کی سدائے ہونی چاہیے ماشاء اللہ اب آپ کون سلب دیں گے انہیں ایسا ہی کوئی ہو جوش سے بھرا ہما ہیما ہیما ہیما کا مطلب جگہ کہنا اچھا چلے بھائی بہت مشکل ہو گیا بھائی جی پندرہ سیکنڈ چودہ سیکنڈ ہیما ہیما ویسے عربی کا لفظ ہے غالبا استعمال اردو میں استعمال ہوا ہے آپ کے پاس چار سیکنڈ باقی ہیں اور آپ جواب نہیں دے پا رہے یہ بہت مشکل آپ لوگوں نے کر دی ہے شاید ہم تو آسان لفظ دیتے تھے مدنی چینل پر اب آپ کے ہاتھ میں ٹیموں کے ہاتھ میں جی و میں بس کے گیا نجف کربلا مشب رسول کس <سؤال> کا شعر ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے اور ایسے ایسے لائیں گے تو کون جواب دے گا ایسا نہ کرے یار چلے اگلا لفظ تین تین الفاظ ہوں گے آپ نے بتانے ہیں جی نزائر نظائر نظائر نذیر کی جمع نظائر سولہ سیکنڈ ہے آپ نے جواب دینا ہے نظائر شاید نظارے کے اس پہ بھی آتا ہے پانچ سیکنڈ ہے یہ تو بہت مشکل ہو گیا ہے دو سیکنڈ باقی ہیں چلے آپ ہی بتائیں سلک ارفا کی ضیا ہے یہی در مختار فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر فخر اشباہ و نظائر بھی ہے عبد القادر یہ بھی اعلیٰ کا شیر ہے جواب نہیں دے سکے بہت مشہور منقبت ہے بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبد القادر اب آپ لفظ پوچھیں گے ابھی تک کسی نے بھی جواب نہیں دیا ہے کب کب کپ کپ کیا کر رہے ہو یار کپک کس پرندے کا نام ہے ایک پرندہ ہے خود ہد تو ہے خود سنا ہے کب کب کیا ہے یہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہوتا اچھا یہ نعت میں ہے شیر ارے بھائی بتائیں آپ آپ کے پاس آٹھ سیکنڈ ہے آپ نے ہار پہلے سے اس میں مان لی ہے آپ بتا دیجئے بلبلو نیل پرو کب کپ بنو پروانو مہو خورشید پہ ہستے ہیں چراغان عربان اعلیٰ حضرت کا شیر ہے اتنا مشکل شعر تو کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا خیر اعلی حضرت کا شیر ہے سبحان اللہ آخری لفظ کو اوسن کو یہ تو عربی کا وہ ہے شاید کے بخش میں ہے نہیں عربی کا لفظ پوچھنے کی اجازت نہیں ہے یہ شاید کسیدہ غوثیہ کا لفظ ہے اردو ہاں اردو کا لفظ دیجیے کیونکہ یہ وہ ہے فہم تو بسکرتی بین الموالی کچھ ہاں اردو میں لفظ آپ دیجیے جلدی سے آپ کے پاس وقت کم ہے ورنہ پھر میری طرف سے جائے گا عربی کا لفظ تیار کر کے نہیں آنا ہے زین اعلی حضرت کا کچھ شیر ہے غور کریں یا کسی اور کا شیر ہے غور کریں کہیں تو پہنچیں گے زدین کچھ کچھ چار سیکنڈ ہے کسی دہائے میراج سے کچھ لے کر آئے مجھے لگتا ہے ہے نا قصیدہ معراج کا شیر ہے حاضرین میں سے ایک اسلائی پہ پہنچ گئے آپ ہی بتائیے سرد کی نازش کے یہاں لچکی ہے عدب و بندش کے کھل نہ سکی ہے جوشین تھا کے پودے کشاک کے تلے کشاک ار کے کشاک ار کے تلے تھے اعلی حضرت کا مشہور قصیدہ مہراج اس کا شیر ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کلو کو پہنچے جنت کی مہراج ہو گئی پودے چارے تھے ہلیں یا جھوم کیا کریں سرکار کا ادب ہے کہ شاقت ہو جائیں اور سرکار آ رہے ہیں تو دیوانے بن جائیں بس یہ زدین جوش زدین تھا دونوں کیفیتیں تھیں اور اس کیفیت کو میرے امام نے دیکھا اور بیان کر دیا سبحان اللہ آخری لفظ کیا دیں گے آپ تیمم تیمم, تیمم, تیمم اللہ ہوگا پھر یہ وضو دے دیں گے پھر آپ غسل دے دیں گے چلے بھائی تیمم تیمم تک رہیے گا آخری لفظ ہے اب تک ایک بھی جواب نہیں ہوا آپ کے پاس پانچ سیکنڈ ہیں آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ سنائیں گے کیا استنجا لفظ نا کیا تیمم تیم جی معذرت تیم آپ آمد وہ کہے اور میں تیمم برخاز مشتقاق اپنی ہو اور نور کا اہلا تیرا آئے ہائے کا آلہ تیرا کس کا شعر ہے بھائی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کا شعر ہے ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا لگتا ہے اگلے راؤنڈ میں کہ یہ آپ لوگوں کو نہ دیں آپ بہت مشکل کر دو جتنے مشکل الفاظ یہ بتا رہے ہیں اتنے ہم نے بھی نہیں سنا سنائے واقعی اتنے ہمارے مم بھی کرا دیا ہے جتنے یہ مشکل الفاظ دے رہے ہیں صحیح مدنی چینل کے ناظرین یہ مرحلہ جو ہے ان کے اوپر چھوڑا ہوا ہے یہ خود اپنی مرضی سے الفاظ لائے اور اشار سامنے والی ٹیم کو دینے ہوتے ہیں لیکن ہم اپنے حاضرین کی طرف بڑھیں گے آپ سے کچھ اشار لینے ہیں میں لفظ دوں گا آپ بتائیں گے کہ کس شعر میں وہ لفظ ہے انشاءاللہ ہم طائف بھی پیش کریں گے کسی جی, جی, جی کیا آپ دیت جی دیت کیا جی کیا بھی اتنے مشکل لفظیں گے نہیں میں انہیں بہت آسان دوں گا بتائیے کون سا شعر ہے جس میں لفظ عشق آتا ہے عشق عشق کوئی بولے نہیں لب بھی نہ بولے ہاتھ اٹھائے بس بس آپ لیتے رہیں عشق شک جی دل میں عشقی لگ توڑپتی رہے دل میں چلتا رہے سبحان اللہ آ. کیا نام ہے آپ کا بھائی اسان محمد اسان محمد, محمد لگا دیا کریں محمد, محمد ماشاءاللہ بہت اچھا پڑا آپ نے اللہ آپ کو با عمل نات بنائے ماشاءاللہ اللہ چلے ایسا شیر سنائے جس میں لفظ آئے. آنکھیں آپ مدنی ملتا بزرگ سے لیتے چلیں بزرگ سے لے لیں کچھ ایسا کر دے میرے گردار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں کیا نام ہے حضور آپ کا کیا نام ہے محمد ہنی بتاری ہنی بھائی اس میں کہاں ہیں آنکھیں آنکھوں ہیں. آنکھے تو نہیں آنکھوں ہیں آخیں آنا چاہیے نا چلے تشریف رکھے کوئی بات نہیں ان میں بھی توحفہ پیش کر دیتے ہیں ان کی دلجوئی کے لیے آئے آنکھیں پھر مدنی منہ سے لے لیں باپو آخیں آنکھیں رو رو کے جانے والے جانے والے نہیں آنے والے جانے والے نہیں آنے والے سبحان اللہ محمد حمد محمد حماد اتاری مرحبا مرحبا آپ کو بھی توفا پیش کیا جاتا ہے ایک بڑا ہی پیارا لفظ دیکھیں کون بتاتا ہے شیر ہے مصر مصر جس کو انگلیش میں ایجپت کہتے ہیں کون سنائے گا مصر جس شیر میں آئے چلے بھائی عمانی ٹوپی والے چلے آپ دے دیں یوسف پہ کٹے مصر میں انگوش جنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان یادو جذبے جوش سے سنا کے دکھایا نا عمران بھائی اب آپ نے بتا دیے ہمارے بار بار آنے والوں کے نام یاد ہو جاتے حسن یو سف کٹی حسن پہ مصر میں انگوشتے زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان اللہ سبحان اللہ بہت مشکل شیر انہوں نے سنایا ہے چلیں آپ ایسا کوئی شعر سنائے جو صرف امیر علیہ سنت کا ہو ٹھیک ہے آپ سے سوال ہے امیر علیہ سنت کا شیر ہوگا اور اس میں لفظ آئے گا تارا امیر علیہ سنت کا شعر ہوگا اور کسی کا نہیں امیر علیہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری دامت برکات مولانیہ امیر علیہ سنت کا شیر ہو آنکھوں کا تارا نہیں تو آزمائش ہو گئی تارا یا تارے بھی چلے گا تارا تارا ہاں آنکھوں کا تارا تو سنا ہے امیر علیہ سنت کا شعر ہے چلے میں اشارہ دیتا ہوں پھر اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا امیر علیہ سنت کا شعر ہے اور اس کلام کا ہے جس میں مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ کیا ہے ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ اب تو سبھی پہنچ جائیں گے چلے بھائی کون بتائے گا اب پیچھے جا رہا ہوں جلدی سہانا سہانا دلارا مدینہ آنکھوں کا تارا مدینہ ہراشق کی آنکھوں کا تارا مدینہ ماشاءاللہ پہنچ گئے آپ آپ کے لیے بھی بھی ہیں اور جب بھی سبحان اللہ کہیں اللہ کی رضا کے لیے ذکر اللہ کرتے ہوئے کہنا ہے ماشاءاللہ امیر علیہ سنت کا بڑا پیارا شعر ہے اور امیر علی سنت تو مدینہ مدینہ کرواتے رہتے ہیں ایک اور شعر صرف امیر علیہ سنت کا ہی شعر ہونا چاہیے ایسا شعر سنائیں جس میں امیر علیہ سنت نے لفظ لکھا ہو بستر کہیں یہ ہمیں ناظرین ہو سکتا ہے بستر پہ ہی دیکھ رہے ہوں جیسے ہی مدری مقابلہ ختم ہو سو جائے بستر جی باپو ان سے جلدی جلدی ندینے جانے والے جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپن بھی لگ جائے بستر کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں سبحان اللہ آپ نے درست جواب دیا ماشاءاللہ آپ کو بھی توفہ پیش کیا جاتا ہے تشریف رکھیے انشاءاللہ اسی طرح ہم وقتاً فوقتاً حاضرین سے بھی سوالات کرتے رہیں گے آپ کے ساتھ بھی ہماری یہ ذوق نہ چلتی رہے گی آپ دیکھیے اسکور بورڈ ٹیم مرائل ہو چکے ہیں اور ہماری ٹیم آئی ٹی اس وقت چار نمبر پر ہے مدنی قافلہ مجلس کی ٹیم دو نمبر پر ہے تین مرحلے ہو چکے ہیں اب صرف تین باقی ہیں مرحلے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف اس کا نام ہے نصیب آپ کا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ, علی محمد صل اللہ علی محمد وحسن کیا وحسن یہ ہیں ہمارے نصیب آپ کا کہ کچھ باکسز اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے آپ کا نصیب ہے آدل بھائی تو دعا وغیرہ کر کے آئے مدینہ کا ٹکٹ نکل آئے وہ تو شاید نہیں رکھا لیکن کہیں اور نکل سکتا ہے جب بلا آتا ہے تو خود ہی انتظام ہوتے ہیں آپ بھی تیار ہیں دونوں ٹیموں کو دو دو موقع دیے جائیں گے آپ آئیں گے اور باکس کھولیں گے اپنی مرضی سے اور اس میں جو ہوگا وہ آپ کا ہو سکتا ہے کوئی سوال ہو سکتا ہے کوئی تحفہ ہو کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ شروع کرتے ہیں مدنی سے مدنی کافلہ والوں سے آپ پہلے ان سے شروعات ہوتی تھی کون آئے گا بسم اللہ پڑھ کے سیدھے آج سے آپ نے کھولنا ہے پہلے بتائیے کہ کون سا رنگ سلیکٹ کریں گے پنک اچھا سوچ کر آئے پہلے سے دیکھا تو نہیں ہے کہ پہلے باہر کھول کے دیکھ لیا ویسے دیکھنے نہیں دیتے ہمارے ذمہ داران موجود ہوتے ہیں پنک کھولے سوال ہے آپ نے سوال کا جواب دینا ہے ٹھیک ہے بدری جنرل کے ناظرین ان کے لیے سوال ہے یہی سوال ہے جو اس پہ لکھا ہے وہی کروں گا الگ سے نہیں ایک سوال ہے بتائیے کہ یہ کس کا شیر ہے بتائیں گے آپ عقیدت سے سر جھک گیا جب نظر سبز گمبت کے انوار آئے کس کا شعر ہے جلدی سے بتانا ہے پچیس سیکنڈ دیے جائیں گے اگر آپ نے درست جواب دیا تو آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا آپ کو ویسے برتری کی بھی ضرورت ہے امیر علیہ سنت سوچ لیجیے پندرہ سیکنڈ باقی ہیں تیرہ عقیدت سے سر جھک گیا اس گھڑی جب نظر سبز گمبد کے انوار آپ شیور ہے آپ ان سے مدد بھی لے سکتے ہیں امیر علیہ سنت آپ نے کہا اگر آپ درست جواب دیں گے تو ایک نمبر اب آپ چینج نہیں کر سکتے آپ کا وقت ختم ہو چکا ہے آپ نے کہا امیر علیہ سنت کا شعر ہے آپ کا جواب بالکل درست ہے امیر علیہ سنت کا یہ شعر تھا بلاوا دوبارہ پھر ایک بار آئے مدینے میں سرکار اتارا یہ والا کلام بہت ہی مشہور کلام ہے امیر علیہ سنت کا وسائل بخشش سے یہ شعر لیا گیا ہے ماشاء اللہ درست جواب بیسٹ آف لک کون آ رہا ہے آپ میں سے آئیے مرحبا پنک ڈبا تو کھل گیا ہے یہ باکس کھل گیا ہے آپ کون سا لیں گے چلو کھولئے آپ کے لیے جو ہے کیا نکلا ہے آپ کو بھی دکھائیں گے ہمارے ناظرین کو بھی دکھائیں گے آپ کے لیے ایک ٹاسک ہے دعوت اسلامی کے پندرہ شعبہ جات کے نام بتا دیں اور دو پوائنٹ حاصل کریں انہوں نے ایک پوائنٹ حاصل کیا ہے اب آپ کے اوپر ٹاسک ہے پندرہ شعبہ جات کا نام بتانا ہے مدد لے سکتے ہیں نا تین مدد بھی لے سکتے ہیں بھائی مدد لے سکتے ہیں کہ نہیں جب یہ لے سکتے ہیں تو اچھا انہوں نے خود بتانا ہے چلے بھائی آپ خود بتا دیں شوبا جات کے نام آپ نے خود بتانے ہیں ذرا گج وچ کے دعوت اسلامی کے جیسے آپ شوبا جات کا تعارف کرا رہے ہیں پندرہ شوبہ جات شروعات تو کر دیں پر اپنے ٹائم میں مجلس, مجلس آئی ٹی مدنی چینل مدنی تین مدنی انعامت چار مجلس چار ہود ہوشروطراؤں اشرو اطراف گاؤں چھ مدد نہیں کر سکتے مجلس نے منع کیا چھ ہوئے ہیں بس ہیں تو اور دنیا یاد نہیں آ رہے دیکھیں آ جائیں گے یاد سوچیں آپ نے شروع کر دیا تھا چلیں اب پندرہ کو پچیس سیکنڈ میں کہنا جو ہے وہ اگر آپ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے اور آپ نے بھی ہمت ہار لی ہے میں بتاؤں الحمد للہ المدینہ للبنین للبنات یہ الگ الگ شعبہ جاتے ہیں ٹھیک ہے جی جی. پھر جامعت المدینہ آن لائن ٹھیک ہے تین ہو گئے جامعت المدینہ میں اس طرح آپ کو مدرسۃ المدینہ لل للبنین للبنات پھر آن لائن پھر مدرسۃ المدینہ بالغان تو یہ ایک ہی شعبوں میں بھی کئی شعبہ جاتے ہیں دوبارہ بہرحال آپ نہیں بتا سکے کوئی بات نہیں دعوت اسلامی الحمدللہ اس وقت ایک سو چار سے زائد شوبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے الحمدللہ اور انہیں بہرال دو نمبر دو پوائنٹ نہیں مل سکے چاہتے تو لے سکتے تھے اور کوئی نمبر کٹے گا نہیں کوئی پوائنٹ آپ کا ضائع نہیں ہوگا کوئی بات نہیں دوبارہ آپ کی باری ہے دو دو بار آپ لوگوں کو موقع ملے گا آئیے کون سا باکس پسند کریں گے گرین سب ہائے ہائے آپ کو تو بہت مشکل ٹاسک ملا ہے اب دیکھیں سامنے والی ٹیم پر ہے اب اس میں سے جو نکلا ہے اس میں میرا کچھ نہیں ہے نہ اس کے اندر کچھ لکھا ہے ٹاسک یہ ہے کہ سامنے والی ٹیم ایک شیر دے گی اس کا پہلا مصرا اور آپ کو اس کا دوسرا مصرا بتانا ہے جو سوچ سمجھ کر میں ہوتا ہے اب آپ ان کے اوپر ہے آپ کو کون سا شیر دیتے ہیں بھائی مدد لے سکتے ہیں کہ نہیں مجلس مجھے بتائے مدد نہیں لے سکتے آپ کو ہی کرنا ہے مجلی چیک نکلتا تو آپ کا ہی ہوتا نا پھر کیوں پھر مدد دیتے آپ ان کو چلیں ایسا کوئی شیر پوچھ لیں ان سے جس کا اگلا مصرا انہوں نے دینا ہے اب آپ کون سا دیتے ہیں تو شم رسالت ہے کتب ابدال بھی ہے نہ ارشاد بھی ہے جواب دیجئے اگلا مصرا پڑھیں گے آپ قطب عبدال بھی ہے نہور ارشاد بھی ہے 20 سیکنڈ باقی ہے انہوں نے بھی چن کے شیر دیا ہے حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا یہ آئے گا قطب عبدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے آپ کا وقت جو ہے وہ سات چھ سیکنڈ آپ شاید ابھی ہار چکے ہیں نمبر کٹے گا نہیں ہمت کریں غلام نبی بھائی کو یاد ہے ہاں بھائی کوئی بتائے گا یہاں پر بتانے والے موجود ہیں بھائی جواب ان سے لے لیں جسو بھائی کیا بات ہے قطب عبدال بھی ہے محور ارشاد بھی ہے قطب عبدال بھی ہے محب ارشاد بھی ہے سارے عالم کا منور بھی ہے عبد القادر سارے عالم کا منور بھی ہے یہ منور ہے منور نہیں ہے لیکن یہ اس کا اگلا مصرا کار عالم کا مدبر، اس میں سارے عالم کا جو منور والا شعر ہے وہ الگ ہے اس میں نہیں ہے اس کا اگلا مصرا ہے کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القاطر وہ oh, آپ uh, جواب نہیں دے سکے پھر بھی انہوں نے ہمت کی ان کو توحفہ پیش کر دیں باپ میرا دل ہو رہا ہے ان کے بتایا بھی ہوں ذکر اللہ کی نیت سے ماشاء اللہ قریب قریب بھی پہنچ گئے تھے مدنی منہ محنت کرتے رہے ماشاء اللہ بہت آگے جائیں گے آخری کس کی باری ہے آئیے کیا نکلتا ہے یہ آپ کا نصیب ہے ہو سکتا ہے کوئی آسان سوال ہو کوئی مشکل سوال ہو مدنی قافلے ٹیم تین نمبر پر ہے آئی ٹی والے چار پوائنٹ پر ہیں کون سا کھولیں گے کون سا یہ کھول گئے ایک پنک والا دو یلو اور بلیک چار دو یلو کھول گیا ہے آپ کون سا کھولیں گے براؤن بسم اللہ رحمان آپ کے لیے بہت آسان سوال ہے سوال ہے آپ بھی دیکھ لیں اس میں جواب تو نہیں لکھا سوال ہے بتائیے سالک کن بزرگ کا تخلص ہے ایک پوائنٹ ملے گا مفتی احمد یار خان سوچ لیجیے 20 سیکنڈ ہے آپ کے پاس تخلص کس کو کہتے ہیں تخلص وہ نام جس کو شاعر اپنے کلام کے مقتے میں آخری شعر میں اپنی پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں سالک کن کا ہے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ آپ نے ایک آلیا. پوائنٹ اور حاصل کر لیا ہے دو پوائنٹ کی پھر برتری آپ کو مل گئی ہے یہ مرحلہ نے اختتام کو پہنچتا ہے مدری چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نصیب آپ کا حاضرین میں سے کوئی آئے گا ہو سکتا ہے کوئی توحفہ مل جائے لبیک نہیں بولنا ہوتا بالکل تحفہ آواز نہیں نکالے سورت و تو تحفہ دے دیں جی غلط بتانے کی صورت سورت و تو تحفہ دے دیں لبیک کوئی بھی نہ بولے ہمارے کئی اسلامی بھائی جو ہے نا وہ منتظر رہتے ہیں آپ آ جائیں سر کیا نام ہے آپ کا جنید اداری باکس کون سا کھولیں گے یہ کھل گئے ایک دو تین چار بلیک کھولیں گے کھولیں آپ کے لیے کوئی تحفہ نہیں نکلا ہے بھائی چلو آپ کے لیے سوال نکلا ہے چلے آپ سے سوال کر لیتے مائک کا ہے بتائیں حسن کن بزرگ کا تخلص ہے حسن کن بزرگ کو کہا جاتا ہے بتائے آپ کو کیا نام ہے آپ کا محمد جنید آپ کو نہیں جواب نہیں آتا آپ نے وہ کلام سنائے یہ کس چہن شاہ والا کی آمد آمد یہ ان کا کلام نہیں ہے آپ نے وہ سنا ہے مرحبا یا مصطفی یہ سنا ہے نا مرحبا گنگنائے مر ہبا مستفیٰ یہ کلام ان کا ہے مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ چلے آپ نے جواب درست نہیں دیا پھر بھی آپ کو تحفہ پیش کریں گے ہماری مدنی منی تیاری کے ساتھ آئیے کچھ کلام سنانے کے کی اچھا کون سا کلام بابو آپ مدنی منی لاتے ہیں پھر وہ یہاں آ ان کی آواز نہیں نکلتی بڑے بڑوں کی حضرت کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ تو ہے کیا, کیا, کیا نام ہے آپ کا بیٹا جیملہ ماشاء بی بی اللہ کون سا کلام پڑیں گے آپ حسبی روبی اچھا چلے پڑھے ہسبی روبی معافی قلبی غیر نور محمد صلی اللہ الہ الا اللہ تیرے سب کو دین ملا بے دینوں نے پرانا اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, اللہ مدنی منی نے بہت اچھا کلام پڑھا ان کے لیے بھی مقدس تبرکات میں سے تائف ہونے چاہیے دی ان کے والے ساتھ کی ملک کریں گے ان شاء چینل کے ناظرین سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں آئیے اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں اب تک کس ٹیم کا کیا ریزلٹ ہے آپ کے سامنے ہے اور اب دو مراحل باقی ہیں انشاءاللہ کچھ دیر آپ کی کال لیں گے ایک ویڈیو بھی آپ کو دکھانی ہے اور انشاءاللہ اللہ کلام اعلی حضرت بھی آپ کو سنانا ہے تیار ہو جائیے جھنڈے وغیرہ ہوں تو وہ بھی اٹھا لیجئے ذرا نعرہ بھی لگائیں گے فیضان اعلی حضرت رضا ہمارے پاس کئی ویڈیوز آ رہی ہیں ہمارے آشکان رسول جو ہے وہ ناتے پڑھ پڑھ کر ہمیں بھیج رہے ہیں اور ہم سب ویڈیوز چلا نہیں سکتے میرا دل چاہتا ہے کہ میں وہ ویڈیوز چلا ہوں لیکن بہرحال ذوق نعت کے لیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں اور ایک ویڈیو ہمارے کسی ناظر کی ہم چلاتے ہیں جو کلام اعلی عزد کے ایک شعر پر مشتمل ہوتی ہے آئیے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں میں جو سب سے نازک سیداب میں جو سب سے نازک سیداپ مانگو ناد نی لکھنے کو رو ہے کو دس سے سیشا مانگو لکھنے کو ہے شیشا تو ماشاء اللہ بہت پیارا آپ نے پڑھا اگر آپ بھی کلام رضا بھیجنا چاہتے ہیں ایک شیر اچھی اچھے انداز سے صاف ستھری وائس کے ساتھ شور شرابہ نہ ہو اور آگے پیچھے بچے نہ ہو کوئی خواتین نہ ہو اس طرح ریکارڈ کر کے آپ بھیج دی ڈبل زیرو نائن ٹو ون ون ون زیرو ون زیرو ایٹ ٹو پر انشاءاللہ ممکنہ صورت میں آپ کے پڑے ہوئے کلام کو بھی مدری چینل کی زینت بنایا جائے گا اب انشاءاللہ شاء اللہ کلام اعلی حضرت بھی سنتے ہیں ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ شاء آپ کو کلام سناتے ہیں کال کال کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ چلیں کلام اعلی حضرت کے چند اشار ہمارے بہت ہی پیارے نافخواں ان سنتے ہیں صلو على الحبيب صلى الله تعالى صلو على نبينا صلو على محمد صلو على شفینا صلو على مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمان کا ایک بہت ہی مشہور کلام کلام پیش کر مشور زمانہ کلام پیش کر رہا ہوں آپ تمام اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناورین بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اس کے فیوز و برکات حاصل ہوں گے سلو حبیب دو جا جا سمت مشک ناد نور تیری صورت کے لیے اترا نور کا تیری صورت کے لیے اترا رو رکا جل کا سا نور کا سرکار کا سان کا مغل سر پم بٹ ہے نور کا سرکار سے پایا شالا نور کا سرکار سے پایا شالا نور کا سرکار سے پایا سنورے گن جوڑا نور کا سنورے گن جوڑا نور کا دلے پاک بچہ برا چل کا بچہ برا چل میرب جرا نانگا نور پیرا میرب نور کا خدا, خدا کی روشن خدا دلیل تم دل ہو یہ سب تمہاری uh... ہی روشنی ہے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ سرتا بقدم ہے تن سلطان سمن پھول سرتا بدم ہے تن سلطان پھول لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول ولہ جمن جائے میرے گل کا پسینہ ولہ مل جائے میرے گھول کا پسینا مانگے پھر نا کبھی عتر نفرتا دلہن بھول مانگے نہ کبھی عطر نفر چاہے دلہن بول مخار وو تم ممی گنگا تم پیار دیوار تم بمتی گنگا تم پیار دیوا ساڈا تیس ویتو تی من رو اے جانے مارے جا جانے جاتی ماتھی جا جانے جاتی کا نظارہ کروں دلو جا پر نس کروں میں یہ اک جان کیا ہے اگر وہ کروڑوں آقا تیرے نام پر سب کو بارا کروں میں تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سد اتارا کروں میں میرا دینوی ماں جو پوچھیں تمہاری کی جانب اشارہ کروں ہے چاند وہ نور والے کے رخ روشن کی بھی کیا بات گے چہرہ چاند مرتے آ گئے چاند بھی کی شرمایا ہے جانا جانا دی می جان جان جانے جانے جام جانے تلا ہو سب تن بمن دے تو پہنچ مل جائیں گے مگر کانا ملے گا تاریخ تاریخ تاریخ زمین و زماں تمہارے لیے مکین و مقا تمہارے لیے چنی نو چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں دبا تمہارے لیے بدن میں ہجا تمہارے لیے ہمارے جہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک زمینوں پلک تماکوں سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے یہ پیسے جیے وجود کیے کے نام لیے زمانہ جیے زمانے لیے تمہارے یہ اکرا تمہارے لیے عرب چلائے کرب بغیر طلب رحمت سے ہے کس کے سبب سب رب جہاں تمہارے لیے خلیل و نہیں مزید سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے تمہارے لیے سب کو, کو تمہارے لیے سب کو, کو تمہارے لیے سب کو, کو تمہارے لیے, کو کو تمہارے لیے, کو کو تمہارے لیے اشارے سے شام خیرے دیا چھپے گوبر نا بھا ہا خوشی چپ ہو ساری رہے گا انشاءاللہ قیامت تک جاری اور ساری رہے گا آئیے اپنے مدنی مقابلے کو آگے بڑھاتے ہیں ذوق نات کا آج تیسرا مدنی مقابلہ جاری ہے اور اب تک چار مرحلے ہو چکے ہیں پانچویں مرحلے کی طرف جائیں گے آئیے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں ٹیم آئی ٹی اور ٹیم مجلس مدنی کافلا آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور دونوں کے کن کن راؤنڈ سے گزر کر کس طرح کتنے پوائنٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں پانچ نمبر ہیں آئی ٹی والوں کے مدنی کافلا والوں کے تین اور دو نمبر کی برتری حاصل ہے ہمارے ٹیم مجلس آئی ٹی کو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا اگلا مرحلہ جس کا نام ہے حروف تحت صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ دونوں طرف کی ٹیموں کو باری باری بلایا جائے گا ہر بار ایک اسلامی بھائی آئیں گے ان کی ٹیم کے ایک رکن اور اب یہ ایک, ایک دوسرے سے مدد نہیں لے سکتے مشورہ نہیں کر سکتے یہ اس ویل کو گمائیں گے اس میں اردو کے 36 حروف روف تاجی لکھے ہیں جن سے انہیں شیر بتانا ہے جو ہر ایرو کے سامنے آیا اس سے 25 سیکنڈ میں شیر سنانا ہوتا ہے تو ہر شیر پر ایک پوائنٹ بھی ملتا ہے کون آ رہا ہے آپ میں سے آئیے آپ گھمائیں گے اور آپ ہی بتائیں گے اپنے اسلامی وجہ سے مشورہ نہیں کر سکتے بسم اللہ پڑھ کے گھمائیں دیکھیں کیا آتا ہے ہر حرف سے تیاری کی ہوگی ماشاءاللہ بہت زیادہ گما دیا آپ نے شاید یہ آیا دال دال سے شیر سردے دل کر مجھے آتا رب دے میرے درد کی دوا یا رب سبحان اللہ, اللہ, اللہ آپ نے جتنی دیر گھمانے میں لگائی اس سے کم وقت آپ نے آدھا وقت بھی نہیں لگایا شیر سنانے میں آپ کا جواب بالکل درست ہے اللہ سبحان اللہ, اللہ آپ کے جو یہاں پر بیٹھے ہیں سپورٹ کرنے والے وہ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ دو نمبر آپ کے پاس ابھی زیادہ ہیں کون آ رہا ہے آئیے شاکر, شاکر بھائی بسم اللہ جو حرف آئے گا اس سے شیپ سنانا ہے پچیس سیکنڈ کے اندر اور آپ نے بھی ہر حرف سے کوئی نہ کوئی شیپ تیار کیا ہوگا یہ ای آیا ہے رکنے والا ہے رے رے سے شیپ سنائیں گے آپ رضا نفس دشمن ہے دم مینا آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے دیکھئے آپ کو کتنی محبت کرنے والے ہیں. ابھی تو شیر شروع کیا تھا تو سبحان اللہ کی صدایں آپ بھی ذرا جذبے سے سنایا کریں شیر رضا نفس دشمن, دشمن ہے, ہے دم مینا آنا کہاں تم کہا دیکھے چندرانے دیکھیں والے آپ چندران کا جواب بھی درست ہے سبحان اللہ ایک پوائنٹ اور حاصل کر لیا ہے دوسرے اسلامی بھائی آئیں گے تینوں نے الگ الگ آنا ہے اس کو ٹچ بھی کریں گے تو گُم جائے گا اتنا تیز ہے جی ہمارے عادل بھائی بہت پیارا کلام پڑھا اپنے ماشاءاللہ بھی اب آپ شیر سنائیں گے ہاں ہاں ہاں ہاں کچھ مشکل آ رہا ہے لگتا ہے بہت زیادہ گم رہا ہے لام سے شیر سنائیں گے آپ لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخار غمم آ گئی جاں تن بے جام یہ آنا آ گئی جاں تنے بے جام آنا کیا آ ہے حضرت کا شیر پڑا ہے ان کا جواب بھی درست ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے اس کو دچ بھی کریں گے تو گم جائے گا اس کو زیادہ تیز نہیں گمانا بسم اللہ پڑ کے اچھا اتنا سا چلے آپ کا گھمانے پر آئین آیا ہے آئین سے شیر سنائے عمر یوں ان کی گلی میں گزرے ذرے ذرے سے بڑھے پیار سے رب اللہ اللہ ایک بار پھر ایک بار پھر یوں ان کی گلی میں گزرے ذرے سے بڑھے پیار سے ربط پھر, پھر ایک بار عمر یوں ان کی گلی میں گزرے ذرے ذرے سے, سے, سے بڑے پیار, پیار سے, سے ربط ذرے ذرے سے بڑے پیار سے ربط جی جو ربط ہوتا ہے جی جی جی تعلق تعلق تعلق جی سبحان اللہ بہت پیارا شیر مولانا حسن رضا خان صاحب مولانا حسن رضا خان صاحب علیہ کا شعر ہے درست جواب دیا ایک پوائنٹ اور حاصل کیا ہے آخری اسلامی بھائی ماشاء اللہ شیر سنائیں گے ہمارے عظیم بھائی آپ کے لیے آیا ہے یہ اوپر چلا گیا یہ سے شیر سنائیں گے نصیب والے بہت آسان آ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ جب پڑھے مشکل شہے مشکل کشا سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ نے بھی درست جواب دیا ہے بازی کوئی جانے نہیں دے رہا ہے آئیے آخری اسلامی بھائی کو ٹچ بھی کریں گے ہلکا سا تو گھوم جائے گا اس کو زیادہ تیز گھمانے کی ضرورت نہیں ہے یہ یہ کیا بس ٹھیک ہے چلے میں آپ نے ہاتھ لگا دیا تھا نون نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے آپ گھبرائے ہوئے کیوں بھائی سیٹ ہے نا ہمت رکھیں آپ نے فائنل میں پہنچنا ہے نا انشاءاللہ شاء جذبہ ہوگا تو پہنچیں گے نا کہیں نہ کہیں تینوں سے دونوں ٹیموں سے تین تین شیر پوچھے گئے انہوں نے خود گمایا کوئی ہر پایا اور شیر پوچھا گیا اور بالآخر سب نے سارے درست جواب دیے ہیں کوئی بھی پیچھے نہیں گیا اس لیے آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کون سی ٹیم کہاں پہنچی ہے ٹیم مدنی کافلا اور ٹیم ٹی کے درمیان یہ مدنی مقابلہ جاری ہے آٹھ نمبر ہیں ہماری ٹیم آئی ٹی کے چھ نمبر ہیں ہمارے مدنی کافلا کے مدنی مقابلہ جاری ہے اور اب جو راؤنڈ شروع ہوگا بڑا ٹف اور اہم راؤنڈ شروع ہونے والا ہے لیکن اس سے پہلے ہم اپنے ناظرین کی بھیجی گئی وہ امیجز وہ اسکیچ جو مزار اعلی حضرت کے کانٹیکس کے لیے وہ بھیجتے ہیں ان میں سے چند سلیکٹڈ پکچرز آپ کو دکھا رہے ہیں اور پھر ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ بھی ہوگی جو آگے کانٹسٹ کے لیے مدنی مقابلے میں شامل کر لی جائے گی ہمارے ناظرین نے کیا بھیجا ہے دکھائیے ماشاء اللہ ان کی دل جوئی کے لیے ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ بھی کہ ماشاء اللہ ایک اور اگلی ماشاء اللہ سبحان اللہ اگلی احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی اور سلیکٹ کیا گیا ہے جس پکچر کو وہ جو آخری میں آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت یہ انہوں نے شاید اپنا نام نہیں بھیجا ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے تو اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اس وقت لائیو تو اپنا نام اس پکچر کے ساتھ دوبارہ ہمارے نمبر پہ واٹس اپ کر دیجئے ہم انشاءاللہ شاء آپ کو شامل کر لیں گے اپنے کانٹیسٹ میں جو گمبدے مزار اعلی حضرت بنانے کا ہے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ جو یہاں پر حاضرین ہیں یہ بھی بنا کر لاتے ہیں کچھ مزار اعلی حضرت کی بہت پیاری اسکیچ بنا کر لائے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد شعیب خود بنایا ہے بڑے بھائی نے, بڑے بھائی نے بڑے بھائی ان کا نام کیا ہے محمد جنید, عطاری جنید بھائی آپ کو بہت مبارک ہو نے یہ بہت پیارا اسکیچ بنا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ما ان کو کیا تحفہ پیش کیا جائے سبحان اللہ تصدیح مدینہ مبارک پانیوں کو مجموعہ اور ایک اور چیز بھی ان کے بھائی جان کے لیے بھی دیتے یہ خود بھی لے کر آئے ہیں ان کو عطر دے دیتے یہ عطر بھی اپنے بھائی کو دیجیے ماشاء اللہ آپ کا کیا نام ہے کھڑے رہے آپ احمد احمد, احمد اتاری آپ اتار. ذرا اس کو دکھائیے ہمارے ناظرین کو ماشاء اللہ دیکھیں انہوں نے بھی کتنا پیارا یہ کمپیوٹر سے تو نہیں بنایا بھائی آپ سے بنایا ہے ماشاء اللہ آپ نے خود بنایا ماشاء اس نے آپ کی ہیلپ تو کی ہوگی گھر والوں نے سب نے ہیلپ کی ہے آپ سب کو مبارک ہو ماشاء اللہ آپ کی یہ امیج منزنی چینل پہ بھی پہنچ چکی ہے آپ کو مبارک اعلیٰ عزت کی محبت نے اللہ اور ترقی دے انہیں بھی تحفہ پیش کیا جاتا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ تشریف رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اور برکتیں عطا فرمائے ہمارے ناظرین جو ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہوں گے انہیں دیکھ کر کے عزت سے محبت کا یہ کتنا پیارا انداز ہے اور ہمارے جو یا بابل المدینہ کراچی میں رہنے والے ہیں یا جو آؤٹ آف سٹی بھی ہیں وہ اگر چاہتے ہیں کہ اپنی اسکیچ کو ہم باب المدینہ کراچی پہنچائیں تو فیضان مدینہ کے پوسٹل ایڈریس کے ذریعے آپ ہم تک یہ پہنچا سکتے ہیں انشاءاللہ ممکن ہوا تو ہم اپنے سلسلے میں اس کو شامل کریں گے اب ہے آخری راؤنڈ فائنل مرحلہ کن فیصلہ کن یہ سلسلہ ہے آخری سیگمنٹ ہے جس میں پتا چل جائے گا کون سی ٹیم آگے بڑھ رہی ہے کون پیچھے رہتے ہیں شروع کرتے ہیں آخری مرحلہ سوچ سمجھ کر مدری چینل کے ناظرین میں شعر پڑھوں گا اگر آپ ان دونوں ٹیموں میں سے جو بھی شیئر تک پہنچ جائے وہ بیل بجائے جو پہلے بیل بجائے گے وہ شیئر مکمل کریں گے سات بیل بجائی تو دوسرا شیئر پڑا جائے گا ٹھیک ہے آپ اگر غلط جواب دیں گے یا جواب نہ دے پائے تو ایک نمبر ایک پوائنٹ مائنس ہو جائے گا آپ کی بیل کام کر رہی ہے سب چیک کر ٹھیک ہے آپ تینوں میں سے کوئی بھی بجا دے گا تو اب اسے شیئر مکمل کرنا پڑے گا آج ہمارا ہے ذوق کا اگرچہ ہماری سکرین پر یہ چھ لکھا ہے تو یہ فیضان اعلی حضرت کی ترتیب ہے چھٹا سلسلہ فیضان اعلی حضرت کا تھا تیسرا یہ ذوق نات ہے پہلا شیر پڑھوں گا دس شیر ہیں دس پوائنٹ ہیں جو زیادہ پوائنٹ لے جائے ٹھیک ہے پہلا شیر مال و دولت جی ٹیم مجلس مدنی قافلہ ایک ایک پوائنٹ بہت اہم ہے مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں آئے آئے آئے آئے سوچ لیں مال و دولت بارہ سیکنڈ ہے ابھی کوئی اور آب شیر پڑنا چاہیں اس کی جگہ بدلنا چاہیں تو بدل دیں مال و دولت مال و دولت کچھ اور نہیں ہے نہیں آ رہا ذہن میں اللہ اکبر ویسے آپ کو نمبر کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ اپنے پوائنٹ گوانے والے کام نہیں کر رہے آپ نے اچھی کوشش کی مال و دولت کی دعا ہم نہ خدا کرتے ہیں ہم تو مرنے کی مدینے میں دعا کرتے ہیں آپ کا جواب درست ہو گیا ہے مدنی کافلے والوں کے ساتھ زیادہ یہاں پہ سپورٹر ہیں ماشاءاللہ ویسے پول میں 76 سکس ملا تھا آپ کو دوسرا شعر پڑوں گا دیکھیں کون پورا کرتا ہے جن کا جن کا ستارہ چمکاؤ مجلس سے مدنی کافلا انہوں نے بجا ہی نہیں ہے جن کا ستارہ چمکا ان اس سے آگے آپ پورا ستارہ چمکا ان کو طےبہ کا مہمان کیا اللہ اکبر تیرہ سیکنڈ بیل بجا کر شیر نہیں پڑھ پا رہے ہونا تو یہ دار چاہیے دار کہ دار وہ فریکوینٹلی وہ دار شیر پڑھ لیا جائے, دار دار جائے دار بیل بجائیے مطلب آتا ہے چار سیکنڈ باقی ہیں کیا ہو رہا ہے اللہ اکبر بیل بجا کر شیر نہ پڑھ سکے کوشش بھی نہ کی جن کا ستارہ چمکا ان کو طےبہ کا پیغام ملا وقت وروں نے در پر آ کر مخشش کا سامان کیا امیر علیہ سنت کا شیر آپ ایک نمبر سے محروم ہو چکے ہیں جو نمبر پہلے آپ کو ملا تھا دوبارہ دو نمبر کا گہ پا چکا ہے تیسرا شیر پڑھوں گا دیکھیں کون پورا کرتا ہے امبر زمین امبر زمین ابیر ہوا مشک تر غبار ادنا کی یہ شناخت کوئی اور شیر نہ ہو امبر زمین یہی ہے کوئی تبدیلی کرنی ہے ڈن آپ نے پڑھا امبر زمیں ابیر ہوا مشک ترغبار ادنا سی یہ شناخت تیری راہ گزر کی ہے آپ کا جواب دوست ہو گیا ہے پھر نمبر حاصل کیا پھر گواتے ہیں پھر حاصل کرتے ہیں چلے تین شیر ہوئے ہیں آئی ٹی والے ملتمئن کھڑے ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے چوتھا شیر پڑھتا ہوں شیر ہے خاک افتا دو جی بتائیے کس نے پہلے بیل بجائے شیر دونوں نے برابر بیل بجائی ہے اس لیے شیر ریپلے دکھائیں گے اگر ریپلے ریڈی ہو تو دکھا دیں آئیے دروئے پاک پڑتے صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھیں گے ریپلے کس نے پہلے بیل بجائی ہے کمپیوٹر فیصلہ کرے گا معمولی سے جلدی کی ہے کس نے مجلس سے مدری قافلہ نے بتائیے شیر کون سا تھا خاک افتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدا میں ہم کو, آل آل آل آل آل آل ہم کو اٹھاتے جائیں گے سوچ لیجیے ہم کو اٹھاتے جائیں گے درست شیر خاک افتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے کوئی اور شیر بھی ہو سکتا ہے خاک افتا دو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے اچھا بالکل درست نہیں ہوا سوری ہم آپ نے کہا تھا انہوں نے تم پڑھا ہے تو اسے ایکسپٹ کریں گے مجلس چلیں اس غلطی معمولی غلطی ہے تو اس کو شاید آپ زبان سے یوں ادا ہو گیا یہ شیر یوں ہے تم کو اٹھاتے جائیں گے کتنے شیر ہو گئے چار شیر ہو چکے ہیں پانچواں شیر پڑھوں گا اب دونوں کے نمبر برابر ہو گئے ہیں اب دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے اب کسی ایک نمبر بھی ایک ٹیم کو آگے لے جائے گا پانچواں شیر پوچھے گا مولا اللہ کیا دو نمبر کی کمی پہ تھے اب ایک نمبر شاید بڑھانے والے ہیں پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد سوچ لیجئے یہی شیر ہے دیکھیں ہو سکتا ہے کوئی اور ہو پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد جواب درست ہو گیا ہے چھٹا شیر پانچ شیر اب بھی باقی ہیں آپ نے مایوس نہیں ہونا ایک نمبر کی برتری حاصل ہو گئی ہے ٹیم مجلس مدری قافلہ کو چھٹا شیر ہے زمانے بھر دو دو بیلے چلے الگ الگ بیلیں جی بس پڑھیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا سوچ لیں یہی شیر ہے تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں اگر چاہیں تو بدل دیں گیارہ سیکنڈ آپ نے کہا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو نعمتے جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں جواب درست گیا ہے زمانے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا تو کی ہم کھا رہی ہے ونی کے سات سات شر ہو چکے ہیں ٹیم مجلس مجلی کافلہ اور آئی ٹی دونوں دو دو نمبر پر ہیں چھ شیر ہو چکے ہیں چار شیر باقی ہیں یعنی چار پوائنٹ کا مقابلہ باقی ہے ساتواں شیر ہے آپ آپ اپنی آئی ٹی آپ اپنی کیا ہے بھائی بتائیے آپ اپنی دو لفظ سن کے بیل بجاتی ہے ٹائم بھی آپ کے پاس کا میں اٹھارہ سیکنڈ باقی ہے آپ جی اپنی غلامی کی دے دیں سند بس یہی عزت و مرتبہ چاہیے سوچ لیں اور کچھ دو لفظ سن کے پورا شیر آپ نے گیس کیا ہے پانچ سیکنڈ باقی ہیں بدلنا ہے ہمارے میں تو یہی ہے آپ اپنی غلامی کی دے دیں سند عزت و مرتبہ اور کیا چاہیے جواب درست ہو گیا ہے سات شیر ہو چکے ہیں پھر آپ ایک نمبر آگے بڑھ گئے آٹھواں شیر دور تھے مجلس مدنی کافلا مدینہ یہاں پر کوئی نہ بھولا کرے پلیز دور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی سوچ لیجیے یہی شعر ہے ان کے کوچے میں گئے تو زندگی اچھی لگی جواب درست ہو گیا ہے مجلس مدنی کافلا کوئی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے دونوں کے دس دس نمبر ہو گئے ہیں اب دو شیر باقی ہیں صرف دو شیر اور دو پوائنٹ باقی ہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے آج نواں شیر پڑھنے جا رہا ہوں شیر ہے جس کا بھری مدلی سے مدری قافلہ جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگا لگائے یہی شیر ہے آپ شیور ہیں سبحان اللہ کی صدا تو آ گئی ہے شیور جس کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں جواب درست ہو متلی سے مدری قافلہ شروع سے دو پوائنٹ پیچھے چل رہے تھے اور اب ایک نمبر کی برتری ہے اور آخری شیر ہے دیکھیں اسے کون پورا کرتا ہے شیر ہے اے رضا اے رضا اے رضا پے اب کتنے سارے شعر ہیں جو میرا مرادی شعر ہے وہ بتانا ہے جلدی کیجیے اگر جواب درست ہو گیا تو برابر ورنہ یہ پیچھے رہ جائیں شیر آپ کے پاس بارہ سیکنڈ ہیں ایک آپ طے کر لیں جلدی سے نو سیکنڈ میں جلدی اے رضا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا دل دھک دھک کر رہا ہے دل کو آرام کب ہوگا اللہ اکبر اگر جواب درست ہوتا ہے تو مقابلہ تائی ہوگا آپ کا جواب درست نہیں ہے میرا مرادی شیر یہ نہیں تھا اے رضا جان انادل تیرے نغموں کے نثار بلبل باغ مدینہ تیرا کہنا کیا ہے ٹیم آئی ٹی پھر ایک بار پھر نہیں سوری پہلا ہی مقابلہ ہے آگے نہیں بڑھ سکے ہیں مجلس مدری قافلہ والوں کو مبارک ہو آ جائیے آپ آگے بڑھ چکے ہیں اگلے مرحلے میں لیکن آپ کے لیے بھی, بھی موقع باقی ہے آپ بھی یہاں آ جائیے آپ بھی آگے بڑھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو پوائنٹس ہیں وہ زیادہ ہیں اور آپ انشاءاللہ اللہ اللہ نے چاہا تو ہو سکتا ہے فائنل جیتیں آپ نے دیکھا سلسلہ فیضان اعلی حضرت اور ذوقِ ان انشاءاللہ اللہ اتوار کی رات نو بجے کم بیش پھر آپ سے ملاقات ہوگی آپ کو دکھا دیں اسکور بورڈ کس طرح ہمارا یہ مدری مقابلہ چلا اور اپنے اختتام کو پہنچا آپ دیکھیے ٹیم منڈی سے مدری قافلہ اور ٹیم آئی ٹی نے کیا کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے اور اب ہم آپ سے چاہیں گے اجازت آپ دیکھیں گے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ تعالی ہمیں فیضان اعلیٰ حضب سے حصہ تھا فرمائے صلی صل اللہ تعالی محمد